اعدب اللہ سمی الشۃ بسم اللہ الرحمٰی بات یہ چلی آ رہی تھی کہ مشرقین کہتے تھے کہ ہمارے سامنے فرمائشی معجزہ ظاہر ہوں تو ان کا جواب اجمالی طور پہ دیا گیا نہیں کہ یہ فرمائشی معجزات اللہ کے اختیار میں ہیں نبی کے اختیار میں نہیں اور اگر فرمائشی مویزاد یہ دیکھ بھی لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ جواب تھا اجمالی اب جواب تفصیلی لکھو جواب تفصیلی فرمایا اگر ہم ان کے سامنے بالکل فرشتے ظاہر کر دیں اب تم فرشتوں کو دیکھتے ہو بالکل فرشتے اصلی شکل میں آ جائیں اور جتنی لوگ مر گئے ہیں وہ سب بھی زندہ ہو کے ان کے سامنے آ جائیں بلکہ تمام غیبی چیزیں ان کے روبرو برو آ جائیں پھر بھی اتنے ڈھیٹ اور زدی ہیں کہ نہیں مانیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے یہ تفصیلی جواب ہے یا نہیں دیکھو بلاو انا اور اگر تحقیق ہم اتارے ہیں ان کی طرف پہ اس کو فرشتوں کو کیونکہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے لا ان ضلایا تھا وہ کلہ محمل اور بات کریں ان کے ساتھ کون مردے مردوں کا بھی مطالبہ کیا تھا پاتو بے آبائے تم ساد ہمارے باپ دادا زندہ کرو وہ شرنا اور جمع کر دیں ہم ان کے اوپر تمام غیبی چیزوں کو کلّا شہین کے معنی کیا لکھنا ہے تمام غیبی چیزوں کو جمع کر دیں کو بلا آمنے سامنے ما کانو لے یو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے ہاں مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی زبردستی یا زبردستی کا لاز لکھو ہاں اگر اللہ تعالی زبردستی چاہیں تو وہ اور بات ہے لیکن اللہ زبردستی کرتے ہیں نہیں لیکن اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں یہی فرمائشی موزہ طلب کرنا و کدال کا جالنا واجح انکار نمبر پانچ واجح انکار نمبر پانچ فرمایا یہ اس لیے بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ایک صحیح بات کرتا ہے لیکن شیاتین اور ان سوال جن جو ہیں نا وہ ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں جیسے آج کل کوئی عالم دین قرآن بیان کرے اور تم باہر جاؤ تو شیطان لوگ کہیں گے ملاؤں کے چکر میں نہ آنا کیا کہیں گے خیال کرنا ملاؤں کے چکر میں نہ آنا تو یہ شیطان ہے یا نہیں تو فرمایا ہر نبی کے مقابلے میں شیاتی لس بھی ہوتے ہیں شیاطین نول بھی ہوتے ہیں اور گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں یہ واجہ انکار نمبر کتنی؟ اور اسی طرح کیا ہم نے واسطے ہر نبی کے دشمنوں کو وہ کون دشمن ہوتے ہیں شیاتی لو انس وال جن. یوں ہی باز پھینکتا ہے باز ان کا طرف باز کے ذخر فلقول ملما کی ہوئی بات ذخر کا منع یعنی غلط بات کو زینت دے کے پیش کرنا مولما کا کیا منع بات غلط ہوتی ہے اس کو مزین کر کے پیش کرنا یہ بعض لوگ بعض کی طرف ڈالتے رہتے ہیں غلط بات کو مزین کر کے بیان کرتے ہوتی گمراہی کی بات ہے غرور واسطے دھوکھا دینے کے اور اگر چاہتا رب تیرا نہ کرتے اس کو پر چھوڑو ان کو ساتھ صاف کس طرح کرتے ہیں کاس پڑے گا غرورا پہ لکھ لو اس کاش کس پہ ہے غرورہ وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں مزین باتیں کرتے ہیں دکھا دینے کے لیے بھی اور اس لیے بھی کرتے ہیں تا کے لوگوں کے دل ان کی طرف کیا ہوں مائل ہوں اور گمراہی میں آ جائیں اور تا کے مائل ہوں طرف ان کے دل ان لوگوں کے جو نئی ایمان لاتے کس کے ساتھ آخرت کے ساتھ والر گا ہو اور تا کے پسند کریں اس کو دل کے ساتھ یہاں دل کے ساتھ لکھنا اور تا کے مور ہوں ان افال کے جن کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں آف غیر اللہ ابتغی حکمہ اب تک یہ حکم لکھ لو جی دلالت قرآن علی نبوت قرآن پاک حضور کی نبوت پہ دلالت کرتا ہے اور قرآن پاک کے اندر چھ کمالات بیان کیے گئے اس مقام پہ کمالات سکہ آگے آ رہے ہیں فرمایا کیا پس غیر اللہ کو تلاش کروں میں فیصل میرا فیصل تو خدا ہے جس نے میرے اوپر کتاب اتاری کتاب اس کے نیچے لکھو کتاب کے کمالات آتے ستا حالانکہ ہوئی وہ ذات ہے جس نے اتارا طرف تمہارے کتاب کو تو کتاب کا پہلا کمال کیا ہے کہ منزل من اللہ کیا ہے ہاں اللہ کی طرف سے نازل ہے انذرا کے اوپن نمبر ایک لکھ لو دوسرا کتاب کا کمال یہ ال الکتاب کے نیچے کا لکھو کہ یہ کتاب موجز ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کامل کتاب ہے مفصلہ یہ کمال نمبر کتنی تین بالکل واضح تفصیل کی ہوئی ولزین کتاب کمال نمبر کتنی چار اہل کتاب کے علماء وہ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں اہل کتاب کے علماء بھی مانتے ہیں مسلم ہے یہ کمال نمبر چار ہے وہ لوگ ہم نے ان کے کتاب جانتے ہیں کہ یہ کتاب منظر ہے تیرے رب کی طرف حق دھاکے فلا تون نہ مرل یہ خطاب عام ہے پس نہ ہو تو ہے مخاطب شک کرنے والوں سے یہ حضور کو خطاب نہیں عام خطاب ہے کیونکہ حضور تو شک سے پاک تھے نا یہ کتنی کمالات آتا گئے تھے چار اب پانچواں لکھو تم مت کالم رب ربے کا کمال نمبر پانچ اور کامل ہو چکی ہے بات رب تیرے کی سد کن بیت بار سداقت کے اور بیت بار کے عدل کے عقائد کے لحاظ سے اس میں صداقت ہے اور امال کے لحاظ سے اس میں کیا ہے عدل ہے عدل معنی اعتدال اس کے احکام میں اعتدال ہے یہ کتنی کمال آ گئے پانچ چھٹا کمال بدل کا لمبات نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلام کو ان لہو لہا فضون قرآن میں کہ ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں واہ وسمی وائن توتے اکثر امن فی الحال تمبی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کو تمبی کی گئی اور اگر اطاعت کرے تو اکثر ان لوگوں کے زمین کے اندر ہیں ذلو کا بے راہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے تو نے اللہ کا کہا ماننا ہے اکثر لوگوں کا نہیں ماننا اکثر لوگ تو بے راہ ہیں یو ذلو کا کمن کرنا ہے بے راہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے نہیں اتباع کرتے ہو مگر گمان کی عقائد کے اندر عقائد کے اندر گمان کی اتباع کر رہے ہیں و رسون اور نہیں وہ مگر کیاسی باتیں کرتے ہیں یخرسون کا معنی کیاسی کیاسی باتیں کرنے اپنے عقل سے کرتے ہیں وہی کی تیوہنی کرتے ہیں اور نہیں وہ مگر کیاسی باتیں کرتے ہیں یعنی اٹکل دوڑاتے ہیں میرے محترم یہاں غور فرماؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اگر اطاعت کی تو نے اکثر لوگوں کی تو آپ کو کیا کر دیں گے بے راہ کر دیں گے کیونکہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں تو ہم تو مولوی صاحبان ہوں چاہے حکومت ہو ہم تو اکثر لوگوں کی اطاعت کر رہے ہیں اور کم از کم مولوی کو تو چاہیے جمہوریت کی تردید کریں ہمارے سیاسی مولوی کا کہتے ہیں جمہوریت ہو جمہوریت ہو قرآن کہتے ہیں جمہوریت ہو تو تمہیں گمراہ کر دے گی قرآن تو کہتے ہیں جمہوریت گمراہ کر دے گی ہم کہتے ہیں جمہوریت ہوں ہم؟ ہمارے سیاسی مولوی صاحبان جمہوریت کر رہے ہیں یا نہیں ہماری جمعیت لما کے ووٹ باقاعدہ لڑتے ہیں یہ غلط نہیں جمہوریت نہیں ہے ہاں بالکل غلط جانور قسم کے ووٹ دے وہ کامیاب کا ہوں کہ کا امیر بن جاتا ہے نیک آدمی پیچھے رہ جاتا ہے نکم آدمی امیر جاتا ہے ہماری جمعیت کا یہ ہے اور اوپر بھی ہمارے حضرات جمہوریت کی رٹ لگا رہے ہیں جہریہ جہریا جوہ قرآن کہتے ہیں جمہوریت غلط ہے آپ اسلام کی تاریخ کے اندر دیکھو یہ جمہوریت تھی کیا حضرت ابر صدیق جو خلیفہ بنے تھے وہ سارے عرب سے ووٹ لیے تھے یا ان کو منتخب کیا گیا ایک شورا تھی نا اہل علم کی اہل تقویٰ کے شورا تھی ان کو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے گریز اک طرز جمہوری غلام پختہ کارے جمہوریت سے بھاگو گریزا طرز جمہوری غلام فختہ کارے چو کہ از ماغذے صد ہر فکر انسانی ن میں آیا ایک طرف ایک انسان ہو دوسری دو سو گدھا ہو تو دو سو گدھا انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں ایک انسان کے مقابلے دو گدھا ہوں تو اس کو کامیاب کرو اقبال تو کہتا ہے ایک انسان کا دو سو گدھا نہیں مقابلہ کر سکتا لیکن ہماری سیاست کے اندر ایک انسان کتنی ہوں دو گدھا ہوں تو کس کو کامیاب کہتے ہیں دو گدھوں کو کامیاب کہتے ہیں کیا کرتے بالکل ہم غلط کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اللہ نے ہدایت دی جب تک یہ جمہوریت رہے گی اسلامی نظام نہیں آئے گا نہیں آئے گا آہ, یا خلافت سے آئے گا شورائت سے آئے گا یا جہاد سے آئے گا کیسے آئے گا جمہوریہ سے کہتا نہیں آ یہ یاد رکھو اور اگر اطاعت کونے اکثر ان لوگوں کی جو زمین کے اندر ہیں وہ گمراہ کر دیں گے تو شو بے راہ کر دیں گے سیدھے راستے سے نہیں اتباع کرتے دیں اکثر مگر کس کی زن کی عقائد کے اندر نہیں وہ مگر کیا اٹکل بھی باتیں کرتے ہیں ان ربا کا تسلی رسول صلی اللہ بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوتا ہے ان ہے اس کے راستے سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے کو میرے محترآم سورت کا ایک حصہ تو ختم ہو گیا اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورت کا لکڑوں کنارے پہ سورت کا دوسرا حصہ اس میں شرک فیلی کی تردید ہے شرک فیلی آپ پڑھ چکے ہو نا اس میں کیا ہوتے ہیں تاریمات اللہ بجا تہریمات غیر اللہ کا بے جا ہے کہنا اللہ کی نظر و نیاز کیا بجا نیازات غیر اللہ کا بے جا سورت کا دوسرا حصہ نفی شرک فیلی آپ لکھو جی تاریمات غیر اللہ کا بیان پہلی بار تاریمات خیر اللہ کا بیان ہے پہلی بار بس کھاؤ تم ان جانوروں سے جن پہ ذکر کیا جاتا ہے نام اللہ کا اگر ہو تم اس کی ایتوں کے ساتھ ایمان لانے والے یہ تعریمات خیر اللہ کی تردیر ہے نہیں؟ تم جو اونٹ صاحبہ بحیرہ وسیلہ حام کو حرام قرار دے تو حرام نہیں ہے کھو بسم اللہ اللہ کو اور کیا ہے واسطے تمہارے یہ کہ نہیں کھاتے تم اس چیز سے کہ ذکر کیا گیا اللہ کا نام اوپر اس کے حالانکہ تاکہ کہ کھول کھول کے بیان کیا اللہ نے واسطے تمہارے ان چیزوں کو حرام کی تمہارے اوپر محرمات کا تو بیان ہو چکا ہے محلہ کھو اللہ مستور تم علیہ ہے مگر وہ کہ مجبور ہو جاؤ طرف اس کے مجبوری بھی حرام کھا سکتے ہیں نہیں ती? آگے بھائی کثیر اللہ یوزی مولویوں اور پیروں کا شکوا گمراہ مولویوں اور پیروں کا شکوا گمراہ مولوی پیر تمہیں کہیں گے کہ حرام چیز بھی کھاؤ نیازاد غیر اللہ کیا ہیں حرام ہے نا گھر وہ کہیں گے تبرک ہے کھاؤ کھاؤ اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے بے شک رب تیرا وہ جانتا ہے ہاتھ سے بڑھنے والوں کو یا یوں کہتے ہیں کہ دیکھو جی خدا کی ماری ہوئی چیز کو نہیں کھاتے اور میدا کو ایسا یہ بریلوی صاحبان جو ہے نا وہ اس سے ختم نکالتے ہیں یا وہ قرآن شی کا ختم پڑھتے ہیں نا کس کے اوپر تام کے اوپر تو یہ ہی کہتے ہیں اللہ تو کیوں نہیں کھاتے اس چیز سے کہ اللہ کا نام لیا جا اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ختم والی چیز کیوں نہیں کھاتے تم کھاؤ کہ ختم الس کے بارے میں ہے کہ غیر اللہ کی ترجیح کے بارے میں ہے وہ ضرور ظاہر باطنا اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور باطن گناہ کو ظاہر گناہ کے نیچے کوئی شرک پیلی اور باطن کے نیچے کوئی شرک کا دی ظاہر گناہ سے مراد ہیں زہری گناہ کو ٹی وی کا ڈرامہ دیکھنا یہ کیا ہے ظاہر گناہ باطنی گناہ جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں بے شخص جو لوگ کسب کرتے ہیں گناہوں کا بدلا دیے جائیں گے اس کے کرتے ہیں ولا کر رسم اللہ اور نہ کھاؤ تم اس چیز سے یہ پہلے کس کا بیان تھا جی تہریمات کا نا اب تحریمات اللہ کا بیان محرمات لکھو یا تحریمات اللہ لکھو اللہ نے جو حرام چیز ہے وہ نہ کھاؤ اور نہ کھاؤ اس چیز سے کہ نہ ذکر کیا گیا ہو نام اللہ کا اوپر اس کے اس کی بھی تین صورتیں ہیں ایک تو ہے مہتا کیا خود مر جائے تم ذبے بھی نہ کرو تو اس پہ خدا کا نام ہے وہ بھی نہ کھاؤ مہتا کو یہ ذبے نہیں کی یا ذبے تو کرتے ہو لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے وہ بھی نہ کھو نمبر دو یا ذبے کرتے ہو غیر اللہ کا نام پڑھتے ہو کیا بھیج پگارو بھیج پگارو آ تقبیر بھی دے رہا ہے بسم اللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے بھیج پگارو آہ. یا کسی بزرگ کا نام لے رہا ہے کہ اس کی منت ہے یہ حرام ہے تینوں صور تمہیں وائن نہ بے شک ان چیزوں کا کھانا بھنا ہے محرمات وائن شیاتی نوہ اب وہی ہے شکوا ہے ان کا گمراہ لوگوں کا کہ شیطان لوگ وس سے ڈالیں گے کیا سب ہیں کہ دیکھو جی کہتے ہیں متا کیا ہے آرام ہے خدا کی مائی یہی کو کہتے ہیں پیر کی نظر کو حرام کہتے ہیں تبرخ بے شخص شاطین وسطہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ جھگڑے تمہارے ساتھ اور اگر تم نے کہا مانا تو مشرق ہو جاؤ گے آب من کا نا میتن رحمان اور اولیاء اور شیطان کے درمیان تفاوت اولیاء اور رحمان کے دل میں نور ہوتا ہے اور اولیاء شیطان کے دل میں کیا ہوتا ہے اندھیرا بھلا بہت شاس کے تھا میں مردہ کافر تھا بس زندہ کیا ہم نے اس کو اسلام کے ساتھ ترقیا اس کے لیے نور یا نور ایمان چلتا ہے ساتھ اس کے لوگوں کے اندر مثل اس شخص کے ہوگا جو اندھیروں میں ہے کہ میرے عزیز نہ غور کرو کہ ماسال لہو ہے نا ماسا لہو اس کے نیچے لکھو مسل کا لفظ زائد ہے مسل کا لفظ زائد ہے تحسین کلام کے لیے کیونکہ مسل کا مانا کریں نا تو پھر یوں مانا ہوگا مثل اس شخص کے کہ سے اس کی اندھیروں میں ہے یہ ٹھیک ہے تو مانا کون سا صحیح ہے کہ مسئل اس شاخ سے ہوگا کہ وہ اندھیروں میں ہے کیا خود اندھیروں میں ہے وہ نہیں نکلنے والا ان سے کزار کا زئینا یہ انکار کی وجہ نمبر چھ واج انکار نمبر چھ اسی طرح مزین کیے گئے ہیں کافروں کے لیے وہ امال جو کرتے ہیں بھائی کافر اور مشرک لوگوں کو دیکھو نا دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں قبر پرستی کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں علم کی طرف دیکھا ہے نہیں کافروں کو دیکھو بت کے پی بتوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں شیطان نے مزین کر دیا ان کے مال اسی طرح مزین کیے گئے ہیں کافروں کے لیے وہ مال جن کو کرتے ہیں یہ وجہ انکار نمبر کتنی ہے جی چھ آگے وجہ انکار نمبر سات و کدال کا جالنا انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے آپ بستیوں میں جائیں گے نا کام کرنے کے لیے توحید کا تبری دین کا تو آپ کی مخافت غریب کریں گے یا سردار کریں گے بڑے بڑے ٹھنڈ سردار چوروں کے سردار چوروں کے سردار وہ مخالفت کریں گے پھر دوسرے لوگ کو کی بات نہیں مانی بولنا کی بات نہیں مانی وہی وہ ہے میری پیری میں زور رہنے دے چشم عالم کو کور رہنے دے سردار ہوں یا گمراہی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اندھے رہیں تاکہ ہماری سرداری چمکی رہے ہماری پیری چمکی رہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر ہر بستی کے اندر جو وڈیرے ہیں نا وہ بڑے مجرم ہوتے ہیں کیا بدکار ہوتے ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں علماء کی بات نہیں سننے دیتے دوسرے لوگوں کو مرا کرتے ہیں یہ بھی ایک وجہ انکار کی یہ بات آئی سمجھ تو میرے عزیز میں نے ایک مطلب آ کو بیان کر دیا ہے آپ اندر دیکھیں اور ترکیب سنیں اب دیکھو اوپر میں نے مطلب سمجھایا آپ کو اب نیچے دیکھو آپ کو ترکیب بتاتا ہوں کہ جال نہ ہے نہ دو مخولوں کو چاہتا ہے یا نہیں اکابرا کے نیچے لکھو پہلا مفود مجرمیہ کے نیچے لکھو دوسرا مفود ایک ترکیب تو یہ ہے کہ اسی طرح کیے ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے سرداروں کو مجرم اس بستی کے یعنی بڑے بڑے سردار جو ہیں بستی کے کیا بن جاتے ہیں مجرم بدماش بدقاہ کر دیا ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے وڈیروں کو کیا بدماش یعنی یہ مانا سمجھا گیا پہلا مقول دوسرا مقول اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ آپ اکابر کو مذاق کریں آگے پھر مفول ایک ہوگا دو نہیں ہوں گے اکابر کیا ہو جائے گا مجرمین کی طرف مضاف ہوگا یعنی ہم نے بستی کے اندر کیا کیے مجرمین کے سردار پہلے تھا کہ سرداروں کو مجرم بنا دیا اب کیا جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں پلان جو ہے نا چوروں کا سردار ہے کیا ڈاکو کا سردار ہے تو ہم نے ہر بستی کے اندر کیا مجرموں کے بھی اوپر سردار بنا دیے ڈاکوں کے بھی سردار بنا دیے اب آگے ہے جانے کی ہم نے ہر بستی کے اندر اس بستی کے مجرموں کے بھی سردار بڑھ رہے لیم کرو کیا تاکہ شرارتیں کریں بھی جس کے حالانکہ نہیں شرارتیں کرتے مگر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور شور نہیں رکھتے اس بات کا وا جاتون براٹ جب ان کو کوئی آیات سنائی جاتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سنائی جاتی ہیں اور یہ آفا کی آیات کیا ہے وہ دکھائی جاتی ہیں نا کہ چاند سورے ستارے آسمان زمین ہوا باد ان کے اندر کیا کرو اور کرو تو وہ مانتے نہیں وہ کہتے ہیں ہم تب مانیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے پاس بھی وحی بھیجے کیا جیسے پہلے نبیوں کے پاس وحی آتی تھی صحیح پہ آتے تھے ہمارے پاس بھی چلو پوری کتاب نہ تو کچھ نہ کچھ جائے صحیح با. یہ ایک مطالبہ کرتے تھے اور وہی بنی سرعیل و مطالبہ کہ خدا ہمیں دیدار کرائے یعنی کہتے ہیں ہم سارے نبی بن جائیں بس بھائی کس کے پاس آتی ہے آ, ہماری زبان میں کہتے ہیں ذات ذاتی کرڑی تے تھبے ہمارے شریر کو بس باہر شادی دیکھو جی اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت اس آیت سے مراد کیا ہے آیت تنزیلی یا تکمینی آیت تنزیلی قرآن ہے اور آیت تکمینی کیا ہے کہ آسمان و زمین کے آیات جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیات تکوینی یا تنزیلی تو کہتے ہیں ہرگز نہیں مانیں گے ہم یہاں تک دیے جائیں مصل اس کے دیے گئے اللہ کے رسول اللہ کے رسول کیا دیے گئے کتابیں صحیف وحی اللہ عالم جواب شکوہ شکوہ نمبر آٹھ تھا جواب اللہ خوب جانتا ہے جس جگہ کرتا ہے اپنی رسالت کو سیوسیب الزین انجام گستاخی یہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں اور گستاخی کا انجام سن لیں انکری پہنچے گائن مجرے کو ذلت اللہ کے ہاں اور عذاب شدید بس کے کے شرارتیں کرتے ہیں د یہ تشریح ہے پہلے کی اب من کا نا میتن پڑا ہے نا وہاں کیا تھا اولیاء اور اور اولیاء شیطان کا فرق یہ اس کے ساتھ وہ تعلق ہے پہ وہ شخص کے ارادہ کرتے اللہ یہ کہ ہدایت دے اس کو کھول دیتے اس کے سینے کو اسلام کے لیے اور وہ شخص کے ارادہ کرتے ہیں یہ کہ گمراہ کرے اس کو کر دیتے ہیں اس کے سینے کو تنگ اس کے سینے کو کیا کر رہتے ہیں ہارا جن کا مانا سخت تنگ کوئی اتنا تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف ہدایت کی طرف آنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا بھائی آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ آپ تو چار پانچ گھنٹے پڑ رہے ہیں نا تو جو محض دنیا دار قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ پکڑ کے بھی ہیں پانچ میں نہیں بیٹھیں گے بھاگ جائیں گے ایسے ہوتا ہے نہیں یہی ایسی تنگ ہو جاتا ہے کسی طرح کرتا ہے اللہ تعالی عذاب کو رزق کا معنی نجاست عذاب نجاست کو عذاب کو اوپر ان لوگوں کے جو نہیں مانتے وہاں سراط رب کا مستقیمات حقانیت اسلام حقانیت اسلام یہ اسلام راستہ ہے رب تیرے کا سیدھا کھول کھول کے بیان کی ہم نے نہایتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یہ بیان مستفیدین ہے جو سمجھتے ہیں نا وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں دار السلام اور انجام ہے آپ انجام مستفیدین ان کے لیے گھر سلامتی ہے ان کے بیش اور وہ متولی ہے ان کا بس سبب ان کے عمل کرتے ہیں کار ساز متولی انجام مستفیدین کے بعد اب انجام محرومین محرومین کا انجام جس دن اکٹھا کرے گا اللہ سب کو تو فرمائیں گے اے جماعت جنوں کی تحقیق بڑا حصہ لے لیا تھا تم نے انسانوں سے بھائی شیطان جن ہے یا نہیں اور اس کا اپنا اکثر لشکر بھی کیا ہے وہی شیاطین ہیں جنات میں سے ہیں انسان بھی ہیں شیطان کے مرید لیکن زیادہ تارکان ہیں وہی شرارتی جن ہیں تو اللہ تعالی فرمائے کہ قیامت کے دنو جنو تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا تھا تمہاری شرارتیں دنیا کے اندر کیا تھیں بہت زیادہ تھی اے جماعت جنوں کی تاخیر بڑا حصہ لے لیا تھا تم نے انسانوں سے گمراہ کر کے کالا لیا و ملا انس اور کہیں گے دوست ان شیتانو کے انسانوں میں سے اکرارے جرم اکای جی کہ دوست ان شیطانوں کے انسانوں میں سے ارے میاں شیطانوں کے دوست ہوتے انسان یا نہیں وہ کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے کے کچھ لوگ بدماش گئے بدماش قسم گئے حاج کرنے کے لیے کہاں گئے جی بدماش لوگ بھی چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے نہ نماز پڑھی نہ جاری رکھی نہ کچھ واپس آئے تو لوگ گئے ان کو مبارک دینے کے لیے کہ حاجی صاحب مبارکا مبارکہ وہ کہنے لگے کہ یار کیا پوچھتے ہو ہمارا ہاتھ ہم نے جب شیطانوں کو کنکیے ماری وہ تین شیطان ہیں نا جمرات تو انہوں نے ہم کو ملامت کی شیطانوں نے ہم وہ کیا کی ملامت شانلامت ملنا تو ہمیں مارے تم ہم جیسے شیطان ہو کے ہمارے یار ہو کے ہمیں مارنے آئے تم تو ہمارے یار ہو جیسے ہم شیطان ہیں تو تم بھی شیطان ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ تم ہمارے یار ہو کے کنکری مار رہے ہو بولنا تو مارے آپ دیکھو خود بھی وہ اقرار کرتے ہیں ہم شیطانوں کے کیا ہیں یار ہیں دوست جو ملامت کرنے لگے اور کہیں گے دوست ان شیطانوں کے انسانوں میں سے اے ہمارے پروردگار نفع اٹھایا باز ہمارے نے ساتھ باز کے نفع یہی ہے شیطان نے کہا شراب پی لو مزہ ہے اس میں اس نے شراب پی لی اس نے مزہ چیک لیا نفع اٹھایا بدمائشی کا اس شیطان کو بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کی بھی بات مانی گی نفع اٹھایا بعض ہمارے نشاد باز کے با بلا اور پہنچے ہم اپنے میاد کو جو مقرر کیا تو نے پاس کے ہمارے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ دونوں جاننا میں جلو آگ ٹھکانا ہے تمہارا ہمیشہ رہو گے بیچ اس کے اللہ ماشا اللہ مگر جو چاہے اللہ بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط سمجھ لیا ہے کہ مگر جو چاہے اللہ کا من انہوں نے یہ سمجھا کہ کافر بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے دو رات میں یہ ہے نا ہمیشہ رہو گے بیچ اس کے مگر اللہ چاہے تو تمہیں نکال لے تو بعض لوگوں نے غلط مانا سمجھ رکھا ہے اللہ ان کی مشیت چاہتا ہے اپنا اللہ ان کا خلوص چاہتا ہے یاد میں خلوص قرآن میں جہاں بھی ہے خالدین پیحا ابدا یہ تو اللہ نے اپنی ایک قدرت کا اظہار کیا اپنے اختیار کا اظہار کیا کہ میں مختار کو ہوں جو چاہوں کروں میری مشیات سے کوئی چیز باہر نہیں لیکن میں کافروں کے لیے کس کو چاہتا ہوں فلو کو یہ اللہ نے اپنی قدرت اور اختیار کا اظہار کیا ہے ٹھیک ہے جی مگر جو چاہے اللہ مالک ہے جو چاہے لیکن اللہ نے چاہ فلودان کے لیے سارا قرآن کا مطالعہ کرو بے شک ربت رہتی علیم ہے بھائی ایک گروہ دنیا میں ایسا نکلا ہے وہ کہتے ہیں کہ کافر ہمیشہ نہیں رہیں گے کزال کا نولی بازا انکار جی نمبر آٹھ یہ ظالم لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کفر و شرک سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو کیا سکھاتے ہیں کفر و شرک سکھاتے ہیں دوستی بناتے ہیں ہوٹل کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا دوسرا آدمی آ گیا اس نے کہا بھی آپ کیسے ہو ادھر ہو oh جی ہو بابا حضرت صاحب کی قبر پہ آیا ہوں وہاں نظر وغیرہ دینی تھی منت دینی تھی ٹومنا چاٹنا تھا ہاں بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا ہم بھی اس دربار, دربار کے کتے ہیں ہم بھی اس دربار کے کتے ہیں جس دربار کا تو کتا ہے ہم بھی کتے ہیں بہت اچھا کیا ہے مبارک مبارک تو ایک دوسرے کو شیر کیا تعلیم دیتے ہیں نہیں ہمارے ہاں بھی ایک آدمی تھا وہ اپنے آپ کو سگ فرید کہلاتا تھا کہ میں فرید کا کتا ہوں خواجہ فرید ہمارے پاس پیر گزرے مشہور وہ اپنے آپ کا کہتا تھا سگ فرید فرید کا کتا ہوں. تو ایک ذمہ دار نے اس کو دعوت کی وہ بھی ذمہ دار تھا یہ بھی ذمہ دار وہ فرید کا کتا تھا یہ ذمہ دار جو تھا یہ تھا بھی بڑا اہل حدیث جب آ کے بیٹھے سارے تو اس نے کہا کہ کیا حرکت کی روٹی لے آیا اور اس کے سامنے آ کے کہنے کا بدبا یہ کہا اس نے کہا تو ہم تو خدا کے کتے کو بھی ایسے روٹی ڈالتے ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے ایسے ہوتے ہیں سب جانے والے بھی فرما کزال کنولی بازمی واجیہ انکار نمبر کتنی ہے جی اور اسی طرح دوست بناتے ہیں باز ظالموں کا باز کو قسم کرتے ہیں یہ معنی جو ہے اس لحاظ سے واجح انکار ہے لیکن ایک اور دوسرا بھی معنی سمجھ لیجئے اس معنی کے لحاظ سے معنی کچھ اور ہوگا اور ماقبل کے ساتھ جڑ جائے گا پہلے کیا ہے جی یہ سارے دوزخ میں چلے جائیں گے یا نہیں النار کالنار مخالدین ہاں پیر بھی مرید بھی تابین بھی مطموعین سب کہاں چلے جائیں گے دوزخ میں آگے فرمایا اسی طرح ساتھ ملا دیں گے ہم پہلے نوگلی کا نوول کہا تھا دوست آپ بہ کے ساتھ ملا دیں گے باس ظالمی کو باس کے ساتھ کہاں ساتھ ملا دیں گے او دو کا سے وہ دو دخ میں بیمار کان یا سمجھ آ گیا